بسم اللہ و رحمۃ اللہ صحمد محمد, وعالی محمد. <تصفح> السلام علیکم و رحمۃ اللہ موجود تمام خران گرامی اور میدان نشر موجود تمام برادران اور تمام خواہان گرامی اور باقی تمام سامعین کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس دل کتاف الحمد باب ال کے ساتھ در نمبر گیارہ ہیں اور یہ درنج ہے پیج نمبر دو سو اٹھتیس پہ آخر سے پہلے والے پیرکلاف سے شروع ہو رہا ہے مختلف اعضاء کے جو ہے دیت اور دانتوں کی دیت آپ کو بتا دیا آگے فرماتے ہیں اسی دیت کا سلسلہ ہے ولا ذرا بہ سلب اگر کوئی شخص کسی کے سلبھ پہ مارے یعنی اس کے کمر پہ مارے ہاں جی سلوب اس کے کمر پہ کوئی ضرب لگائے جس وجہ سے سلب واحد فن قطع ماؤ اس سے اس کے جو ہے مائے, ہاں یعنی پانی کا جو ہے پانی کا آنا بند ہو جائے بس اس سے جو ہے جی جس سے جس پانی سے ولادت ہوتی ہے مرد کی اس کا آنا بن ہو جائے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے جس سے اس کا پانی رو جائے فن کا تاما ہو جی اور پھر اس کے نسل کا سلسلہ جو ہے اس سے منقطع ہو جائے تو وہ جب کاملہ القامل تو اس صورت میں بھی ایک کامل دیت ہے و لوی دہ دبا اگر کسی کی کمر پہ مارنے کی وجہ سے وہ کپڑا ہو جائے اس کے کمر ٹیڑا ہو جائے ہاں جی اس غرو بتانا جس کا جگہ تو قضاء لے کے ایسے ہی پوری دیت دینا پڑے گا یعنی یہ ایک سو میں اللہ یش طوی اگر سیدھا نہ ہو سکے بعد میں علاج کر کے بھی سیدھا نہ ہو سکے تو وہیں یش طوی آباد بھی اور اگر مانے کے بعد بعد میں سیدھا ہو جائے علاج مارجے کے بعد ففی ہی حکومت آجنے تو اس میں جو ہے عادل شاذ کا فیصلہ معتبار ہوگا البتہ حکومت عادل جو ہے پہ پہلے غلاموں کے دور میں اس کے معیار تھا ایسے اس کی مرضی جو چاہے نہیں تھا اس کے انصاف پر ممنی نہیں تھا یہ غلام کے ذریعے سے جو ہے غلام کو میار کرا دیتے تھے حکومت عادل کو تعین کرنے کے لیے دیت کو تعین کرے غلام جو ہے اگر صحیح سالم ہو تو اس کی کیا قیمت یعنی اسی بندے کو جس پر یہ زخم ہے اس کو غلام فرض کرتے ہیں پھر غلام فرش کرنے کے بعد جو ہے اس کے اگر یہ غلام ہوتا ہے تو اس کے صحیح سالم قیمت ہیں اور ابھی جو ہے اس پر یہ زخم آنے کے بعد اس کے کوڑا ہونے کے سے کیا قیمت ہوگی اور پھر ان دونوں کی جو غلاموں کی حیثیت جو قیمت میں جو فرق آ گیا وہ اس کی دیت کے ساتھ نسبت دے کے اس سے قیمت طے کرنا تھا مثلا جو ہے اسی سالم تھا تو اس کی مثلا دس لاکھ اس کی قیمت تھا ابھی یہ جو ہے یہ غلام جو ہے ابھی اس کوپڑا حالت میں اس کی قیمت جو دو لاکھ سے زیادہ میں یا پانچ لاکھ سے زیادہ میں نہیں خریدے گا تو اس میں اب پانچ اور دس صحیح حالی متدس ابھی معذور ہو گئے تو پانچ تو پانچ اور دس میں ایک اور دو کی نسبت ہے تو پھر یہاں میں جو ہے پھر جو ہے اب اسی سے جو ہے اس بندے کے پہلے پوری دیا لیتے تھے ابھی اس کا آدھا دیئل لے لیں گے چونکہ قیمت کا پانچ پانچ اور دس کی نسبت جو ہے آدھے کی ہے ایک تو لہٰا جو ہے کل دیت کا آدھا حصہ لے لیں گے اس طریقے سے معلوم کرنے کی درخواست ابھی مسئلہ ہے کہ وہ غلام کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے اب وہ حاکم کا ہاتھ تھوڑا سا کھلا ہوگا ہاں جی اس میں انصاف ہوگا تو اسی حساب سے لے لیں گے اگر انصاف نہ ہو تو اس میں وہ آگے پیچھ کرنے کا اس کے لیے گنجائش نکل آتا ہے اب باقی شاشی فرماتے ہیں وہاں جن دیا یہ مختلف اعضاء کے لیے جو دیت تو ہے کہ شردِ لطراف ہی و جوارح کے لیے فل ہے یہ خطہ میں ہے یعنی غلطی سے مارا کسی کے اعضاء کو اس طرح نقصان ہو جائیں تو پھر یہ دیتے ہیں غلطی سے مارا کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہاتھ معذور ہو گیا شل ہو گیا تو اس کا یہ دیتے ہیں فین کارنہ آمدن اگر کسی نے جانب سے کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا کسی کے ہاتھ کو شل کر دیا وجب القص پھر تو اس کا قصاص دینے واجب ہے وہ حق رکھتے ہیں اس کا قصاص لینے البتہ جیل لینے سے تو لے سکتے ہیں لیکن وہ حق رکھتے ہیں مدنمد. کسی نے کسی کے ہاتھ کو کاٹ دیا تو پھر دیت میں جو ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ سکتے ہیں میں اگر وہ ہاتھ نہ کاٹیں دیات دینے چاہیں تو پھر دیت بھی لے سکتے ہیں جیسے قتل میں جب لے سکتے ہیں تو ادھر اعضاء میں بھی لے سکتے ہیں ورنہ وہ حق پہنچتا ہے اندر ماننے کے سر میں قصاص لینے کا وہ ان کا نا اور اگر خطۂ مارا ہے اور یہ نقصانات پہنچے مختلف اعضاء کو تو وہ جب دیات تو پھر تو دیت دینا واجب ہے کما جگہ چنانچہ پہلے کے ساس کے میں بھی, بھی بتایا اگر خطن کسی کو مارا غلطی سے لگ گیا جتنے تو کسی جانور کو مانا تھا نشانے کو مارا بندے کو لگ گیا تو سر میں دیت ہے قصاص نہیں تو اعضاء میں بھی یہی ہے غلطی سے لگائے تو جو ہے دیت ہے قصاص نہیں اگر جان بوجھ کے تو اصل حکم قصاص ہے لیکن دیت لینا, لینا چاہیں لے سکتے ہیں آج حرمتیں وہ حل قوت انسان کی جسم کے اندر موجود مختلف قوتیں ہیں جیسے سننے کی قوت دیکھنے کی قوت ان چیزوں میں وال ہوا سے ظاہرہ اور ظاہر آواز جیسے ہاں جی دیکھنے کے دیکھنے سے باشرہ دیکھنے کی قوت دیکھنے کی آواز لامسہ چھونے کی شامہ سونے کی یہ حواص ان کو ہوا سے ظاہرہ بلتے ہیں ول باطنہ میں جو اس کے عقل شعور وغیرہ ہاں جی اس کے قوی حافظہ کو ہوا سے باطینہ میں چمر کے ہوئے خیالیہ کو وہمیہ کو اور حفظ کی قوت کو ہاں جی ان سب کو قوت جو ہے قوائے, قوائے باطنی میں ہوا سے باطنی میں شمار کیا تو ان سب میں کیا ہے وجہ دیہات الکامل ان میں سے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچائیں تو ایک مکمل دیات ہے کما سا نسکر الشخص چنا جی ہمیں میں ابھی بہت زیادہ ذکر کروں گا جیسے کہ آپ ذکر کریں رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ کا تو اب آگے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں فلاح و اگر کوئی شخص مارے را سے آجن کسی کے سر پہ مارے واللم یا جرا لیکن کوئی زخم تو ہاں جس سے وہ زخم تو نہیں آیا ہوا زخمی تو نہیں ہوا اس پر کوئی جراعت نہیں بزائے دینے میں کوئی گوشت نہیں پھٹا ہڈی نہیں ٹوٹا ساتھ پہ کوئی خون نہیں نکلا کوئی تو نہیں زخم تو نہیں آیا لیکن ظالہ عقل ہو لیکن اس سے عقل زائل ہو گیا ہن جی تحفہ علا زاری تو ماننے والے پر وہ جب ان القامت اس پر ایک مکمل دیا ہے تو سنگ ہاں جی ولاواض و سامت وغیرہ کوئی کسی کو مانس اس قوت سامیہ سننے کی قوت کو نابود کریں، ہاں جی ماں سلامت الزین جبکہ دونوں کان سلامت ہے ظاہراََ کان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن سے زور شمار اس کے اندر کی قوت سلامت چلے گئے، سننے کی قوت چلے گئے تو وہ جب جیت الکامل تو اس میں بھی مکمل دیت کا دینا واجب ہے ولا و ازال اگر کسی نے کسی کی آنکھ پہ مارا جسے اس کی دیکھنے کی قوت جو ہے چلی گئی زائل کر دیا ازال ظاہل کرنے باصر قوت باشرت کو دیکھنے کی قوت کو ماں صحت لینے لینی جب کہ بظاہ دونوں آنکھ صحیح سالم ہے آنکھ کی شکل تو ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے بالکل صحیح لیکن نظر نہیں آ رہا ہے ہاں اس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گیا تو کیا زائل کے کا ایسے ہی پوری دیا دیا جائے گا وہ اضالت اور اسی طرح کو شامہ کی قوت و ذائقہ تھے کی قوت کا ذالقہ اس کا بھی یہی یقم ہے ہاں جی ناک تو بالکل صحیح سلامت ناک پہ ضخم ناک پہ مارا تھا لیکن قو شامہ چلا جائیں ہاں جی اور اسی طرح اس کی قوت ذائقہ جو ہے <تصفح> چلی جائیں تو کا ذائقہ ایسے ہی پوری دیت ہے آگے وجہ لکلوادمن حاض الحواس اور واجف ان تمام ہوا سے خمسہ میں دیت الکامل ایک مکمل دیت ایک مکمل دیا دینا پڑے گا جو کہ سو اونٹ ہاں جی سو اونٹ ہے یا جو ہے ایک ہزار دینار سونے کا یا دس ہزار درہم یا بارہ ہزار درہم اس طرح دو سو گائے ہنج ایک ہزار بڑا بکری بھیڑ بکریاں اور دو ہزار چھوٹی بیڑ بکریاں اس طرح جو ہے دیا تھے <تصفح> یہ بات ختم ہو اب آگے انسان کے خاص طور پر سر پہ آنے والے چوٹ اور ان کے بارے میں بتا دیں ہاں جی سر پہ آنے والی چوٹ شجاعت تو کہتے ہیں اما شجاج والجراحات ام شجاعت ہاں جی سر و ولجراعت دیگر اعضا پر آنے والے زخم کوئی نہ کوئی زخم والے کیا ہاں جی شہجاعت خاص سر گردن سے اوپر والے سا ہے و شجاعت سر پہ آنے والی والجراحات اور دیگر اعضا پہ آنے والے زخم فافیہ دیا تو ان میں بھی دیا تھے تو دیت مختلف طریقے سے وہ بتا رہے ہیں اب شج شجاعت کس کہتے ہیں کون سے زخم کو فرمداز شجہ تو ہی الجراحت و شجہ سے ملات وہ زخم ہیں المختصۃ تو جو خاص بالوچ بالراس سر کے ساتھ الوچ اور چہرے کے ساتھ انسان کی شر سر اور چہرے پر لگانے والے زخم کو عربی میں خاف میں شجا کہتے ہیں اور ان کا خاص دیت ہے یعنی باقی اعضاء کے مکالم میں ادھر دیت زیادہ زخمی ہونے کے سرانیہ <تصفح> سر پہ لاگو کرنے والے زخموں کے, کے اقسام اقسام و عاشرۃً کل دس ہے ہن مختلف نام ہیں اور مختلف زخم کی کیفیتیں ہیں اور اس حساب سے دیت میں بھی فرق ہے ہاں جی تو کل دس اقسام میں سر اور چہرے پر آنے والے زخم میں ان میں سے پہلے قسم کے الحارثہ تو زخم کے پہلے قسم کے زخمیں حارثہ بولتے ہیں حارثہ کون سے زخم ہیں کہتے ہیں واحی اللہ تی یہ وہ زخم ہے تاہرس الجلدہ یعنی چاہے جھل کو بظاہر کھال کو کیا چیرے یعنی چھیلے سا ہاں جی زخم آ تھوڑا سا اللہ سے فسف یہاں ہاں جی بظاہر کھال کو فیس بھی باسف و فسف ہاں جی تو اللہ تاہرس الجلدہ جھل کو کھال کو جو ہے چیرے یعنی کہ ہم تخدیش ہو وہ تحریش ہو یعنی اس و خراش پیدا کرے اور تخ جی سے اس کو چھیلے اور چھیدے تجمہ کیا بھائی جات نے مراد یعنی تھوڑا سا گوشت کا جو اوپر کا جو چھلکا ہے جو خالص جلد ہے وہ اوپر کا جو جلد ہے وہ ہٹ جائے یعنی کھلتا نہیں جو بس وہ تھوڑا سا ہٹائے سب ٹھیک ہے جی اوپر کا جلد ہے وہ تھوڑا سا ہٹے والا تخل جدہ ملک خون نہ نکلے صرف باہر کا جو ہے جو کھال تھوڑا سا جھگہ سے ہٹ جائے لیکن خون نہ نکلے اس کے بولتے خراش آ گیا ہاں جی تھوڑا سا خراش آ گیا شی صدرت نے ادا سے ہاں جی لے خون نہیں نکلا شر صدرت تو وہی وہ بتا رہے ہیں تو ایک قسم سب سے پہلا قسم یہ وحلتی تاہ جلدہ یعنی خال کو چیرے جلد کو چیرے یعنی اے تخدش ہو و تخریش ہو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تفصیلی ہے یعنی چھیلے اور چیرے ان تھوڑا سا زخم آیا ہے لیکن ولا تخل جدم لیکن وہ گوشت کو باہر کے خال کا تھوڑا سا چیدا ہے تھوڑا سا اس کو چیدا ہے تھوڑا سا اوپر کے خال جو ہے جگہ سے اوپر تھوڑا سا خال ہے جی زخمی کیا ہے لیکن ولا تخل جدم لیکن خون نہیں نکلتا اس زخم کی وجہ سے خون نہیں نکالا تو ایک پہلا زخم یہ ہے ہاں اس کے ادیات بعد میں بتا رہے ہیں دوسرے قسم غام ہے دامیت دوسرا وہ قسم اسے تھوڑا سا گہرا ہے تھوڑا زیادہ ہے ہاں جی تو یہی جو تھوڑا سا اوپر کے گوش ہٹا تھا اوپر کے جو کھال ہٹا تھا اپنی جگہ سے تو وہ تھوڑا سا اب کھال کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا خون نکالنے لگا تو دامیہ وہ دامیہ کیا نا وہی اللہ وہ زخم میں تخرم جو خون نکالے خون نکالے ہاں جی لیکن والا تو سیل لے خون کو جاری نہ کرے کہ شک و چھپ چھپ سوس ہاں جی بولتے ہیں شک چھپ چھپ, چھپ سوس خون نکلا باہر خون باہر جو ہے جل پہ خون ظاہر ہو گیا لیکن خون جو ہے آنسو کی طرف گرا نہیں ہے بولا تو سیلو خون لیکن بہ نہ جائے اس کو سیلان اور بہ نہ جائے تھوڑا سا خون نکلا ہے لیکن بہ نہ جائے تو یہ دوسری جو ہے زخم کی دوسرے قسمیں پہلے سے تھوڑا زیادہ ہے پہلے خون نکلا ابھی تھوڑا خون نکلا لیکن بہ نہ جائے ابینا تیسرا دامیہ تو زخم دامیہ وہ کون سے ہونے۔ زخم واح ال یہ وہ زخم ہے توسیل الدمہ جو خون کو جاری کرے ہاں جا خون جاری کرے کتنا تیزی سے نقدم اے آنسو کی طرح یعنی جس طرح سے آنسو کے قطرات گرتا ہے اس طرح وہ زخم سے خون کے قطرات گرنے لگ جائیں ہاں جیسے یعنی قالی لن یعنی تھوڑا خون گرنے لگ جائے بہنے لگ جائے تھوڑے مقدار میں جس طرح آنسو بہتے ہیں اس طرح خون بھی قطرہ قطرہ گرنے لگا تیز دہار نہیں ہے تھوڑا تھوڑا گرنے لگا زخ زخم سے تو دامی بہلتی ہے تو ہمیں توسیعل جو خون جاری کرے جس سے خون بہہ سون کو جاری کرے خون کو کرے, خون بہہ جائے لکھ دمی آنسو کے طرح منل آنے آنسے آنس جس طرح آنسو گرتی ہے یعنی قلیلًً مطلب ہے کہ تھوڑا سا خون نکلے اور بہنے لگ جائے لگ جائے تھاپذار اور یہ جو ہے تیسری قسم ہاں جی تیسرے قسم ہو چوتھی قسم منحال بازیا تو چوتھے قسم زخم بازیہ بازیہ بازی کیا ہے وہی وہی لتی ہے وہ زخم تاپا جھیل دا یعنی کہ جھیل کو صرف اوپر خراش پیدا نہیں کیا بلکہ کھال کو چیرہ ہے باس و ہاں جی جھیل کھال کو چیرہ ہے بعض جی؟ کو ہے. باس چھت چھت طبض اور جھیل جہاں کھال کو چیرا ہے اے تختہ تق وہ کاٹ دیا کھال کو کاٹ دیا تو نہیں بات ہے کھال کو کاٹیں گے تو نسبتاً خون اب زیادہ نکلے گا امین ہاں ابھی صرف باہر کا جھیل کاٹا تو یہ چوتھا ہے امین ہاں پانچواں جو المطل تو جہ کھال کاٹیں ساتھ ساتھ اندر گوش بھی کاٹا ہے مطلب اللہ سے آگے پھر گوش بھی کاٹا مطلمہ ہے وہ کیا وہ لتی یہ وہ تاخذ باللہ الحمیں جو گوشت ہنج جو زخم کو گوش تک پہنچے زخم تاخذ زخم بلدہ میں گوش تک پہنچے وہ تنفظی ہی اور گوش میں وہ زخم ہاں جی اتر آ جائے وہ نہ نفوظ کرے گوش کے اندر تو مقصد اوپر کھال کرنے کے ساتھ ساتھ گوش میں سے بھی تھوڑا سا کاٹا ہے گوش میں سے بھی تھوڑا کاٹا ہے ہاتھ کے چہرے چہرے کے اور سر کے جہاں ان دونوں میں جہاں بھی زخم آ جاتی ہے سارے زخم چہرے اور سر کا او ومینا اور انہی اقسام میں سے ایک جو ہے میرے آدمی چھٹا ہے چھٹا جی ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھٹا زخم ومین ہا سمہاق ہو اور چھٹا زخم سمہاق ہے سمہاق کون سے زخم ہے فرماتے ہیں اگر آپ کو گوشت کاٹے نا گوشت کاٹنے کے بعد میں سر کا چہرے کا گوشت کاٹنے کے بعد پھر آپ کے ہڈی کے اوپر ایک سفید جو ہے خال باریک کھال چڑھا ہوا ایک ہاں تو کنور چڑھا ہوا اس کو سمحاق بولتے ہڈی نہیں ٹوٹائے ہڈی سے اوپر جو چڑھا ہوا جو کھال ہے باریک کھال ہے ہاں جی کنور وہ اس تک پہنچا بن سماؤ وحیۂ لتی یہ وہ ظخم تخت الحمد گوشت کو کاٹتا ہے اور تب لوگ اور پہنچا اللہ سم ہاق سمحاق تک پہنچا سمحاق کیا ہے وہ یہ جلد تن رقی یہ وہ باریک اور پتلا جو ہے کھال ہے غاشیۃ اللہ جو ہڈی کو پر چڑھی ہوئی ہڈی کو سر کے ہڈی اور چہرے کے ہڈیوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہاں جی تو یہ ہڈی گوشت کے بعد نب سے ہڈی کو پہنچنے سے پہلے بیچ میں ہڈی پر چڑھا ہوا ایک ہلکا اور جو ہے رقیق باریک سا جلد ہے ہاں جی اس کو جو ہے سمہاغ بلتے ہیں ابھی ہی ہڈی تک نہیں پہنچا لیکن اس سمہاغ تک پہنچ گیا گاش میں مکمل کے اس سفید ہڈی کے اوپر چڑھے ہوئے اس جل کے اس جلد تک اس تک پہنچ گیا اس جل تک, تک پہنچ گیا تو یہ چھتوں گیا ساتواں من حال موضیحتوں موضیح کون سے زخم ہے واضح ہونے سے وہی اللہ ہے وہ زخمیں توپ جو ظاہر کرتے وضل عزم ہڈی کے سفیدے کو ہڈی کی یعنی اے بیاض علاب نے اس کو تشریح کیا بیاض یعنی ازم ازم ہڈی ہڈی کی سفیدی کو ظاہر کرے یعنی سر کو اس پہ ضم لگایا تو ہڈی جو ہے وہ سمہا بھی جو ہے پھاڑ کے اس کو بھی کاٹ کے ہڈی صاف صاف صاف سفید صف ہڈی نظر آ رہا ہے یا چہرے پر مار کے ہڈی نظر آ رہا ہے گوشت کاٹ کے یا سر کے ہڈی نظر آ رہا ہے تو یہ ہو گیا موضح ہاں جی موجہ یہ آٹھواں زخم ہے مینہا جو ہے اور نواں الحاشمتو حاشم زخم حاشمہ یہ کون زخم ہے وہ لتی ہے وہ زخم تحشم الحزما جو ہڈی کو توڑے یعنی حدی کو توڑے وہ تقسر ہو اور اس کو جو ہے ہڈی کو تو ہڈی تک تاشم الازما جو ہے وہ زخم میں اللہ تاشم الحد جو حدی تک پہنچے وہ تک سر اور ہڈی کو توڑے ہاں جی یہ نمبر آٹھ ہو گیا زخم نمبر آٹھ ہو گیا امینا اور نواں جو ہے المنعقیلہ تو پہلے میں ہدی صرف توڑا ہے شکاف آ گیا ہدی پر ٹھیک ہے ابھی جو ہے نواں المنعقل تو ہلدی توڑنے کے ساتھ ساتھ ہڈی جاوجا ہو گیا اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹ گیا چورا ہو گیا یہ امین المعقل تو ہڈی وہی المنقلہ کون سے زخم ہے وہی لطی یہ وہ زخم ہے تو نقل و الازما ہڈی کو اپنی جگہ سے منتقل کر دیا وہ تو حاول و منما کا اس جگہ سے آگے بھی کر دیا اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور وہڈی اپنی جگہ پر نہیں آگے پیچھے ہٹ گیا ومین ہا اونی میں سے ایک الماموں مت و زخم معموما وہی اللّی یہ وہ زخم تب لو العمر راسی یا آخری دسواں ہے عمر راس تک پہنچ جائے امر راس کون سی یعنی آپ کے ہڈی ٹوٹ کے آگے دماغ کی جو تھیلی ہے اس کو مراث بولتے ہیں اس آپ کہتے ہیں مراث تک پہنچے وحی الخری یہ وہ تھیلی ہے فیحد دماغ وہ جس میں دماغ ہے اس تھیلی کو جو ہے زخمی تک پہنچیں تھیلی پھاٹانی ہے تھیلی تک پہنچائیں تو یہ جو ہے زخمی معموما کہتے ہیں کہتے ہیں جب تک یہ تھیلی نہیں پھٹا انسان کے بچنے کا چانس ہوتا ہے فرماتے ہیں وہی حاضِ شجاعت اور ان تمام زخموں میں ادیت و دیت ہے وہ ان کا امدن آمدن امدن آمدن ہی کیوں نہ ان میں دیت ہے سر و پر لانے والے البتہ کہتے ہیں جاز جیس القساس سکسال لینا ہلموزہ زخم موضحاء تک میں آپسال لے سکتے ہیں و تو حضمن حضیہ اور زخم مضاحات تک میں دیت بھی لے سکتے ہیں زخم موضح کی تعریف آپ نے پڑھ لیا جو آپ کی ہڈی کے ٹوٹ نہیں ہڈی کی ہڈی کے سفیدی نظر آیا ہے لیکن ہڈی ٹوٹا نہیں صرف گوشت چیرا جی ہے ہاں کھال اور جلد اور گوشت کاٹا ہے لیکن ہڈی نہیں ٹوٹا ہے. تو اس زخم کو زخم موضحیٰ کہتے ہیں تو زخم موضیحہ تک کا آپ لے سکتے ہیں دینا چاہیں تو اور اس کا دیت بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد کے جو زخمیں جو ہڈی ٹوٹا ہیں ان کا جو ہے آپ ہی لے سکتے ہیں ان کا خاص نہیں لے سکتے ہیں تو آج کے دس ہیں تک ہوا کرتا ہے آگے ان شاء اللہ